حجامہ کا تعارف اور عجیب فوائد بیمار تو ہر آدمی ہوتا ہی رہتا ہے اور آج کل تو بیماریوں کا میلہ لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحبان خوب کما رہے ہیں دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اس میں سب سے اچھی صحت ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج الحجامہ یعنی پچھنے لگانے کو ارشاد فرمایا میں نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب زاد المعاد میں الحجامہ کا باب پڑھا تو حیران رہ گیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی نے اس آسان سے علاج میں کتنی بے شمار بیماریوں سے شفا رکھی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت سی خوفناک بیماریوں کے نام گنوائے ہیں کہ وہ پچنے لگوانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں الحجامہ کہتے ہیں جسم کے مختلف حصوں کی کھال سے تھوڑا سا خون نکالنا بیماریاں اسی فاسد خون کے ساتھ نکل جاتی ہیں اور جسم صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے ہمارے آقا و محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ پچھنے لگواتے تھے یہاں تک کہ روزے اور احرام کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے ادھر ہمیں دیکھیں کہ ہم ساری زندگی اس علاج اور نعمت سے محروم رہتے ہیں الحجامہ کے ذریعے جسمانی امراض کے علاوہ نظر بد این حاسد اور جادو کا علاج بھی ہو جاتا ہے ہمارے محبوب اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں جسم کے وہ مقامات بتا دیے ہیں جہاں بیماریوں کے جراثیم کا چھتہ بنتا ہے بس وہاں سے خون نکالیں تو تمام بیماریوں کی جڑیں کٹ جاتی ہیں